بسم اللہ الرحمن الرحیم خامی تنظیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم خامین اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب بہت زیادہ جاننے والا ہے غافر دمبی وقابل قابل بخشنے والا ہے گناہ کو وقابل قابل اور توبہ قبول کرنے والا ہے شدید العقاب سخت سزا دینے والا ضد طول فراقی والا لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی الہ المشیر اسی کی طرف لوٹنا ہے مایو جاظ رفی آیات اللہ ہی نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات میں الل اللہ دینہ مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فلاح یا غرور کا تقلب و حم بس نہ تجھ کو دھوکے میں ڈالے ان کا چلنا پھرنا ان کا گھومنا پھرنا فل بلاد شہروں میں قزابت قبلہ ہم جٹلایا ان سے پہلے قومنو قومن نے ولاحز و امباد اور گروہوں نے ان کے بعد وہ ہمت کل امت برسولہم رسول ہم اور قصد کیا ارادہ کیا ہر گروہ نے اپنے رسول کے بارے میں لیا وضو ہو کہ اس کو پکڑ دیں گرفتار کر لیں وجہ لو بل لی اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ لی دو حق کا تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو ختم کر دیں فاد فاخستو ہم پس میں نے ان کو پکڑا پھکے فقا ناعقاب تو کیسے تھا میرا سزا دینا و کزالک اور اسی طرحت قلیمت و ربی کا ثابت ہوئی تیرے رب کی بات اللہ دینہ ان لوگوں پر کافر ہو جنہوں نے کفر کیا اللہم اصحاب النار کے بے شک وہ آگ والے ہیں اللہ وہ لو یحمل العرشہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں رمن حولہ ہوا اور جو اس کی ارد گرد ہیں یوسف احمونبی حمد ربی ہم و بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کی ویخمینبی اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں ویست و حرون اللہ دینہ اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ربانہ اے ہمارے رب وسیع تقلّہ شی ان رحمتن و تو وسیح ہے ہر چیز پر رحمت اور علم کے اعتبار سے فخر للہ دینہ تابو پس دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی و تباع اور پیروی کی تیرے راستے کی واقعی اور بچا ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے ربانہ ہمارے رب ادخل ہوں اور داخل کر ان کو جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں اللہ کی وحدہ ہوں جن جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ومن صالحہ من آبا اور جو نیک سالے ہوا ان کے آبا میں سے یا جو لائق ہیں ان کے آبا میں سے وہ ازواجیہم ہم اور ان کی بیویوں میں سے و بریاتی ہم اور ان کی اولاد میں سے انا کا انت العزیز الحکیم بے شک تو بہت زبردست اور بہت زیادہ حکمت والا ہے واقعی ہی مجھ سے یہ آت اور بچا ان کو برائیوں سے وہ منطقص سے یہ آتی یومََ دن اور جو شخص بچ گیا برائیوں سے اس دن فقد رحم کا ہو بس تحقیق تو نے اس پر رحم کیا بازاری کا حلف عظیم اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے انڈ الدینہ کافر و یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یونا دونا وہ پکاریں گے بلائے جاتے ہیں لمقت اللہ البتہ اللّہ تعالیٰ کا غصہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا اکبر مختی کم انفوسا کم زیادہ بڑا ہے تمہارے اپنے آپ پر غصے ہونے یا ناراض ہونے سے استدعونا اون ایمان جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف فتقفرونا تو تم کفر کرتے تھے قالو انہوں نے وہ کہیں گے ربانہ اے ہمارے رب امتہ نسنا تینی تو نے موت دی ہمیں دو دفعہ و اہ یہی تا نسنا تینی اور ہمیں زندہ کیا دو مرتبہ فائدہ رفنا بھی جنوبی ناپسم احتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا پہل علا من سبیل تو کیا ہے نکلنے کی طرف کوئی راستہ غالقم یہ بھی اللہ اذا دعی اللہ اس وجہ سے کہ جب بلایا جاتا تھا اللہ وحدہ اللہ اکیلے کو کفر تم تم کفر کرتے تھے وہ یہ شرک بھی ہی اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تمو تو تم مان لیتے تھے فلحکم رکم اللّہ علی الکبیر پش اللہ کے لیے ہے جو بلند ہے بہت زیادہ اور بہت بڑا ہے ولا یوری کم آیاتی ہی وہ ذات جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں و یونزمنسما رزقہ اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق و مائے تدکیب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ آدمی جو رجوع کرے فض اللہ سین الدین پسپکارو اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو ولوکار حل کافرون اگرچہ ناپسند کریں کافر رفیع الدراجاتی وہ بلند کرنے والا ہے درجات کو یا بلند درجوں والا ہے ذوالعرشی عرش کا مالک ہے عرش والا ہے یو لقر روح امن ڈالتا ہے وحی کو یا نازل کرتا ہے وحی کو اپنے حکم سے علام یا من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے یوم طلاق تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے یعنی قیامت کے دن سے یوم بار جس دن وہ ساک ظاہر ہوں گے لا فا اللہ من شی ان نہیں کوئی چیز پوشیدہ ہوگی ان میں سے اللہ پر لمن الکل یوم آج کس کی بادشاہی ہے اللہ الواحد القہار اکیلے اللہ کی جو بہت زبردست ہے اليوم تجزا کل نفس آج کے دن جزا دی جائے گی ہر جان بیمار کا اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا لا ظلم اليوم کوئی ظلم نہیں ہے آج کے دن ان اللہ صریح الحساب یقینا اللہ تعالی جلد حساب بالا ہے وَأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الْعَزِفَاتِ اور ڈرا ان کو قریب آنے والی گھڑی کے دن سے قلوبو جب دل لد الحاجیری ہنسری کے پاس قالمین غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے غصے کو پینے والے ہوں گے مالی ظالمین امن حمیم نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست والا شفیع اور نہ کوئی سفارشی یوتاع جو اطاعت کیا جائے یہ علموں وہ جانتا ہے خین الاعینی آنکھوں کی خیانت کو وما تفیص صدور اور اس چیز کو جو سینے چھپاتے ہیں و اللہ یقیب الحق اور اللہ تعالی فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ و اللہ من مندونی ہی اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا لا یقون بشن وہ نہیں فیصلہ کریں گے کسی چیز کا بھی ان اللہ السمیع البصیر یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے قلامی سیر و فی العرد کیا انہوں وہ چلے پھرے نہیں زمین میں فیندرو کے وہ دیکھیں کئی فقان عاقبت اللہ دینا کیسے ہے انجام لوگوں کا کان من قبل جو ان سے پہلے تھے کان ہم اشدہ منہم قوتا تھے وہ زیادہ سخت ان میں سے قوت کے اعتبار سے و اثارن و آثارن فی العرضی اور زمین میں یاد کے اعتبار سے اثر نشانات کے اعتبار سے فاقدہم اللہ بذنوبہم پس پکڑا ان کو اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے وما کان لہمن اللہ مم واق اور نہیں تھا ان کے لیے کوئی اللہ تعالی سے بچانے والا ظاہر یہ بیان ہے ہم اس وجہ سے کہ وہ کان تاتہم رسلہم لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبیناتی بی واضح دلائل فکافہ انہوں نے کفر کیا خا آقادہ ہوں تو پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے اندہ قوی شدید العقاب یقیناً وہ قوی ہے سخت سزا دینے والا ہے ولاقت اور البتہ تحقیق اچل نا ہم نے بھیجا موسا کو بھی آیاتی اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح دلائل کے ساتھ واضح دلیل کے ساتھ الا فرآن فرعون کی طرف و اور ہمان اور قارون کی طرف کالو تو کہا ساحر ان کا جادوگر ہے بہت جھوٹا فلم جا بالحقی نا تو جب لایا ان کے پاس حق ہماری طرف سے قالو انہوں نے کہا اب تو ابنا اللہ رینا کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو امن جو ایمان لائے ہیں مآہ اس کے ساتھ بس تحون سا اہم اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو وما ماں کئی دل کا فری اور نہیں ہے کافروں کی تدبیر کافروں کی چال اللہ کی بلال مگر ناکامی میں گمراہی میں و کالا پھر آن اور کہا پھر نے درونی چھوڑو مجھ کو اقت الموسا میں قطر کروں موسا کو ولید الربا ہوں اور وہ پکار لے اپنے رب کو انی اقاف میں ڈرتا بے میں ڈرتا ہوں ایدیلا دینا کم کہ وہ تبدیل کر دے تمہارا دین او اید ہرا یا وہ ظاہر کرے فل ارد الفساد زمین میں فساد و کالا اور کہا موسا نے انی الطبربی رب و رب کم میں بے میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا متقبر ہر متقبر سے لا بیوم الحساب جو نہیں ایمان لاتا حساب کے دن پر و من راجل فرونا اور کہا ایک مؤمن آدمی نے آل فرعون میں سے یک تم ایمانہ ہو جس نے چھپایا ہوا تھا اپنے ایمان کو اتقتلونا تو کیا تم قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو یقو اللہ ربی اللہ کے اس نے کہا میرا رب اللہ ہے وقد جا کم من ربکم میر اور تحقیق وہ لایا ہے تمہارے پاس باز جلیلے تمہارے رب کی طرف سے وہکو کو بن اگر وہ جھوٹا ہو واف علیہ ہی تو اسی پر ہے اس کا جھوٹ وہ کو پن اور اگر وہ سچا ہوگا یو سب کم و تو پہنچ جائے گا تم کو اس میں سے کچھ حصہ جس کا وہ تم کو وعدہ کرتا ہے ان اللہ یقینا اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من ہوا وہ صرف ان کا ذا اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا بہت زیادہ جھوٹا ہو یا قومی اے میری قوم لکم الملک اليوم آج کے دن تمہارے لیے بادشاہی ہے ظاہری نہ فلخر اس حال میں کہ تم زمین پر غالب ہو تھمین سر نہمین سرو نہ صلاحی بس کون مدد کرے گا ہماری اللہ تعالیٰ عذاب سے ان جا آنا اگر آ گیا کالا پھر ان کہا فرعون نے ماں اری اللہ ماں ارا نہیں میں تم کو رائے دیتا اللہ مگر ما ارا جو میں خود سمجھتا ہوں یا دیکھتا ہوں وما ماں اہدیق اور نہیں میں تمہاری رہنمائی کرتا اللہ سبیلا رشاد مگر بھلائی کے راستے کی وقال اللہ دی آمنا اور کہا اس آدمی نے جو ایمان لایا تھا یا قومی اے میری قوم انی اخاف علیکم میں ڈرتا ہوں تم پر مثل یوم الحداب گروہوں جماعتوں کے دن کی مانند مثلا دعبی قومی نو قوم نو آد اور سمود کی عادت یا حالت کی طرح والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو اس کے بعد تھے ولم اللہ يريد ظلما للعباد اور اللہ تعالی نہیں ارادہ کرتا کسی ظلم کا اپنے بندوں پر و یا قومی اری میری قوم انی اخاف علیکم بیشک میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے یومۃ ولون مدبرین جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے مالکم من اللہ من عاصم نہیں ہوگا تمہارے اللہ سے کوئی بچانے جو جا وہ لایا تمہارے پاس ادا کا حت کہ جب وہ ہلاک ہو گیا فوت ہو گیا تم تم نے کہا نہیں یہ بات اللہ من ہی رسولہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کے اللہ اس کے بعد کسی رسول کو کدالی کا اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے من ہوا مسرفن جو زیادتی کرنے والا حد سے بڑھنے والا ہے مرتاب شک کرنے والا ہے اللہ دینا فی آیات اللہ ہی وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر سلطان ان بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو کابورہ مقتن عند اللہ بہت بڑی ناراضگی والی بات ہے اللہ کے ہاں وعند اللہ دینا اور لوگوں کے ہاں امنوں جو ایماندار کزاری کا یتب اللہ کلی طلبی متکبر جبار اسی طرح اللہ طرح مہر لگا دیتا ہے ہر سرکش تکبر کرنے والے کے دل پر وَطَالَ فِرْعَونُ وَرْقَحَ فِرْعَونَ یا هَامَانُ اَبْنُنُ لِي سَرْحَن يَا هَامَانُ ها اَيْهَامَانُ بنا میرے لئے سرحن ایک محل بلد امارت لَعَلْ لِي عَبْلُهُ تاکہ میں پہنچوں راستوں پر اسب اس وابس سماواتی آسمان کے راستوں پر فع طال موسا تو میں جھانکوں موسا کے علاق کی طرف وہ ان کارے با اور بے شک میں اس کو سمجھتا ہوں جھوٹا و کدارے کا زکین علی فراونا اور اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے سو اماری ہی اس کے عمل کی برائی کو و سدعلی صبیر اور وہ روک دیا گیا سیدھی رات سے ماں قید قید الفرعنا اور, اور نہیں ہے فرعون کی تدبیر اللہ کی تباب مگر تباہی قوم یہ دنیاوی زندگی معمولی فائدہ ہے وإن اور بے شک آخرت یا دار القرار وہی قرار کا گھر ہے رہنے کا گھر ہے من عمیلا سید جس نے عمل کیا مرد ہو یا عورت و اس حال میں کہ وہ ممن ہو فلائے کا ید خلون جنت وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں یورزا خون افیہ بغیر دیے جائیں گے اس پہ بغیر اساب کے وایاقو میں اور اے میری قوم ما لی ادعوکم الان کیا ہے میرے لئے کہ میں تم کو بلاتا ہوں نجات کی طرف وتدعوننی الان نار اور تم مجھ کو بلاتے ہو آپ کی طرف تدعوننی لی اکفر باللہی تم مجھ کو بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور, کا اور اس کے ساتھ شرک کروں ما لیسا لی بھی علم جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے وانا ادعوکم الالعزیز الغفار اور میں تم کو بلاتا ہوں زبردست اور بخشنے والے بہت زیادہ بخشنے والے کی طرف لاجارہ ماں لازمی ہے یا کوئی شک نہیں انما تدمنی الیہی کہ بے شک جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو لئی صلاح فی دنیا نہیں ہے اس کے لیے پکارنا دنیا میں ولا فی آخراتی اور نہ آخرت میں وہ انا اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ, اللہ کی طرف ہے وہ ان المصرفینہ ہم اصحاب النار اور یقیناً زیادتی کرنے والے حد سے بڑھنے والے وہی وہ آگ والے ہیں فصل عدقہ قریب تم یاد کرو گے ما اقولرقم جو میں تمہیں کہتا ہوں امری اللہ اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف ان اللہ بصیر بالعباد یقیناً اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو فَوَقَاهُ اللہ سَيِّيَ آتِ مَا مَا كَارُو پس بچانیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی چالوں کی بری تدبیروں سے ان کی تدبیروں کی برائی سے وَحَاقَ اور گھیرا بھی آلی فرعنا آل فرعون کو سو العذاب عذاب کی برائی نے جو آگ ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر گدو بن یا صبح شام وہ یوم تقوم سعتوں اور جستین قیامت قائم ہوگی ادخیلو آل فرعنا داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب آگ کی سختی میں یا سخت ترین عذاب میں وہ عید آج جو نہ اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھڑیں گے فیاخول دو کہیں گے کہ کمزور لوگ لین استقبر ان لوگوں کو جنہوں نے تقبر کیا ان کنال بے شک ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے فہل ان تم کیا ہو تم کفایت کرنے والے ہم سے نصیب نصیبار آگ کا کوئی حصہ یا کیا ہو تم ہٹانے والے ہم سے آگ کا کچھ حصہ قال اللہ دین استکبر کہا کہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا انا کلفیہ بے شک ہم سارے ہی اس میں ہیں ان اللہ قد حاکم بین البا وشک اللہ تعالی نے تحقیق فیصلہ کیا ہے اپنے بندوں کے درمیان وَقَالَ اللَّذِي نَا فِي النَّارِ لِي خَزَانَةِ جَهَنَّمَا اور کہیں گے کہ وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دربان کو اُدْعُو رَبَّاكُمْ پُکَارُو اپنے رب کو يُخَفِّفْ عَنَّا وہ حلقہ کرے ہم سے یوم من العذاب ایک دن کچھ عذاب قَالُوا وہ کہیں گے اَبَلَمْ تَقُوا تقو تَأْتِيكُمْ رُسُولُكُمْ بِالْبِيَّنَاتِ کیا نہیں تھے تمہارے پاس تمہارے رسول لاتے واضح دلائل قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے کیوں نہیں قَالُوا وہ کہیں گے فَدْعُوا پَسْ بُقَارُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ نہیں ہے کافروں کا پکارنا اللہ فی دلال مگر بیکار انا بے شک ہم للن سر و ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی ولادینہ اور ان لوگوں کی آمن جو ایمان لائے فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں وہ یوم یقوم الشہاد اور جس کھڑے ہوں گے گواہ یوم لائن فل ظالمینہ معذورتم اس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت والا نا اور ان کے لیے لانت ہوگی والا ہمسو کے لئے گھر کی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا نہ موسل ہدا اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسا کو ہدایت و عورت نہ بنی اسرائیل کتاب اور ہم نے وارس بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا ہدن و ذکر ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے فسٹ بیر پر صبر کر انواط اللہ اللہ سچا ہے لی کر اپنے کا بیان کر اپنے رب کی کے واشی جی وبکار شام کے وقت اور صبح کے وقت ان اللہ دینہ یقیناً وہ لوگ یوجاد رونا فی آیات اللہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر سوطان الحطاف ان بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو انفی صدور اہم اللہ کے نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر ماہوں ببالغی ہی نہیں ہے وہ اس تک پہنچنے والے پست عل پس بنا مانگ اللہ سے اللہ کی پناہ ماہیر البصیر بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے لا خلق والارض البتہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اکبر من خلق زیادہ بڑی ہے لوگوں کی پیدائش سے ولا اکثر الناس لا يعلمون یعنی لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے وما اس طویل عامہ اور نہیں ہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا والذین آمن وعملوا امیر الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک سال عمار کیے ورلمسی اور نہ برائیاں کرنے والے ما تم بہت کم ہی نصیحت رب نے پکارو مجھ کو میں تمہاری پکار کو, دعا کو قبول کروں گا عبادت کی یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے سید خلون جہنم داخرین وہ ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر اللہ جعل لکم اللہ جالکم اللہ اللہ و ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو لی تسکون تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں وہ نہارا اور دن کو مبصرا روشن ان اللہ یقینا اللہ تعالی عزوج فضل علی الناس فضل والے ہیں لوگوں پر والا اکثر الناس لا یشکرون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے الیکم اللہ ربکم یہ اللہ ہے تمہارا رب خالق كل شيء ہر چیز کو پیدا کرنے والا لا الہ الا هو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی فانہ تفقون تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو كذلك یفق كل الذين کانوا بی آیات اللہ یجحدون اسی طرح کہے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا الله وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ و سما بناء الار آسمان کو چھت و سواب لكم برکم صورت بنائی فاحسن صورکم پس اچھی بنائی تمہاری صورتیں و رزقکم من یو یورزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے ذاتیکم اللہ ربکم یہ اللہ تمہارا رب فتبارک اللہ رب العالمین پس بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا وَلَا حِيُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ زِنْدَاهُ نَہیں ہے کوئی الہ مگر وہ ہی فَدْعُوه مُخْلِصِينَ لَهُ پس فَاسْپُکارُؤ اس کو اس کے لئے دین کو خالص کرنے والے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا پل کہہ دیجئے ان ہی نے تو بیشک میں منع کیا گیا ہوں ان اعوذ الذین کہ میں عبادت کروں لوگوں کی تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ لمہ ابن البیہ ناتی جب کہ آئی ہیں میرے پاس البیہ من ربی اپنے میرے رب کی طرف سے وہ امیر طور میں حقم دیا گیا ہوں اسلم علی رب العالمین کے میں موتی ہو جاؤں فرما بردار ہو جاؤں تمام جہانوں کے رب کے لیے وہ اللہ خالقہ کو من طورابن اللہ ودا ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے سمع من پھر, پھر جمے ہوئے خون سے یقری یقم تفلا پھر وہ تمہیں نکالتا ہے بچہ بنا کر پھر تاکہ تم پہنچ اپنی تم عقل وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا اس کے لیے کہتا ہے پون تو وہ ہو جاتا ہے علم طرح نے نہیں دیکھا اللہ رسول آنا اور اس چیز کو جس کے ساتھ اپنے بیجا اپنے رسولوں کو علمون پسند قریب وہ جان لیں گے عید اغلال آنا ہم جب کی گردنوں میں ہوں گے وہ سلا سیلو اور جا رہے ہوں گے گرم پانی میں لاہم کے لیے این ماں کن تم کچھ ریکونا کہاں ہے جو تم شریک بناتے تھے اللہ اللہ کے علاوہ تعلق ہیں کہ دلو عنا وہ گم ہو گئے ہم سے بل لم نکن ندعو من قبل شیعہ بلکہ نہیں ہم پکارتے تھے اس سے پہلے کچھ بھی قدالک یبدل اللہ الكافرین اسی طرح اللہ ترہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے بیما کم تم تفراہ دی اس وجہ سے کہ تم خوش ہوتے تھے دمین میں بغیر الحق بغیر حق و کے دروازوں میں, خالے دینا اس میں ہمیشہ رہنے والے پس برا ہے ٹھیکانہ تکبر کرنے والوں کا بس بے صبر کر اند اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے نوری بعد پس اگر ہم تو سے کچھ جس کا ہم ان کو وعدہ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے تجھ کو نہیں ہم نے بیان کیا تج پر وما کا نہ کسی رسول کے لیے آیا تین کہ وہ کوئی نشانی اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے حکم سے امر اللہ جب آ جائے اللہ کا معاملہ خود یا بالحقی فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ وہ خاصرا ہونا لیے کل اور خسارہ پائیں گے وہی باطل پرست اللہ اللہی اللہ, اللہ و ذات ہے جعل لکم الانعامہ جس نے بنائے ہے تمہارے لئے چکوان کو لی ترقبو منہا تاکہ تم سوار ہو ان میں سے پا منہا تاکہ ان میں سے تم خاتے ہو وَلَاكُمْرَ تمہارے لئے فِيهَا ان میں مناقع خائدہ ہے وَلِيْتَبْلُوْهُ عَلَيْهَا حَاجَةً اور تاکہ تم پہنچو ان پر حاجت اپنی حاجت کو فیصدور کم جو تمہارے سینوں میں ہے وہ علیہ اور ان پر وہ اللفلکی اور کشتیوں پر معلوم تم سوار کیے جاتے ہو فیوری کم آیات ہی اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں فعیا آیات اللہ ہی تم تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے تم کس کا انکار کرو گے اخرا یہ سیر و کیا وہ ن... <تصفح> وہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں فی اندوروں کے وہ دیکھیں کئی فقارہ عاقبۃ اللہ دینہ کیسے ہیں انجام ان لوگوں کا من قبل جو سے پہلے تھے کانوں ااکसرا من پھر وہ ان سے زیادہ وہ اشدہ قوتَََََََََََ اور زیادہ سخت قوت کے اعتبار سے وعثا فی اور زمین میں نشانات کے اعتبار سے یادگاروں کے اعتبار سے فما اغنا فیت کیا ان کو ما کان یکسپون اس چیز نے جو وہ کماتے تھے فلما جات رسول وم جب لائے ان کے پاس ان کے رسول بال بیناتی باد درائل تو وہ خوش ہوئے بما اندہ اس چیز پر جو ان کے پاس تھی من العلمی علم سے وہ حق ابھیم اور ان کو گھیر لیا ما کانو بھی اس تہذیون اس چیز نے جس کا وہ مذاق کرتے تھے فلما راؤباسناپس جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو قال انہوں نے کہا آ منا بلّہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ اکیلے پر و کفرنا اور ہم کفر کرتے ہیں بیما کنہ بھی مشرقین اس چیز پر جس جس کے ساتھ جو ہم شریک ٹھہرانے والے تھے پلم یا کوئنف ایمانوں پس نہیں تھا کہ نفع دیتا ان کو ان کا ایمان لما راؤ بآسانہ جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب سنت اللہ حلت ہی خط خلط فی عبادی ہی اللہ تعالیٰ کی سنت اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو کہ گزر چکا ہے جاری ہو چکا ہے اس کے بندوں میں بخاصرہ ہونالی کل کافرون اور خسارہ پایا اس وقت کافروں نے